بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحم الحمد علی اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہین البادشاہ ورثہ البۃۃ البادشاہ باقی تمام سامعین خارن گرامی برادرہ سب کچھ مت آواز کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو اٹھاسٹھ پبلک سات ہے دو سو اٹھاسٹ مجموعی درس ہے دوڑ سات نمبر جو ہے ہماری بادشاہ اس دعا میں تہجد کی نماز سے پہلے اور, اور نماز خیام الل کے بعد اس بیچ میں پڑھی جانے والی وہ ایک مختصر دعا ہے تارمن ڈیڑھ صفحہ پر مشمل اس دعا کی توجہ ہے اس دعا کا ساتواں درس ہے اور ساتواں پیراگراف بھی ہے تو یہ پیراگراف یہ ہے ہاں جی اس پہلے والے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے خلوص اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا تھا تو اللہ سے کہا اللہ ملّ کا تو اللہ میں تیرے حضور سر تسلیم خم ہوں ببھی کا امن تو میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں والے کا توکل تو اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں ببھی کا حاصم تو اور اللہ میں تیرے ہی محبت میں جو ہے دوستوں سے محبت اور تیرے دشمنوں سے جگڑتا ہوں وہ اور تیرے کوئلے کا حاکم تو اور تجھے ہی ہر معاملے میں میں جو ہے حاکم قرار دیتا ہوں اور تیرے ہی ہر حکم ان میں کے سامنے میں لب کہتا ہوں سر تسلیم خم ہوں اور تو یہ دعا جو ہے اپنے ایمان کا اللہ نے مظاہرہ کیا تھا تو اس کے بعد پھر اللہ سے اپنے گناہ کی باشست اس ہاتھوں پیرگرام فرماتے ہیں آج کے در میں فاغلی ما قدم تو ما اخر تو و وما اسر تو و تو انت المقدم وانت الماخر لا الہ اللہ انت علامہ آت نفسی تقواہ و ذکیہ انتخیر من ذکا و مولاحا الحمد للہ تو یہ مختصر دعا ہے اس کی جو ہے پیراگراف کی توجہ کرتا ہوں تو میں سب سے پہلا جملہ جو ہے فاغ فلی آیا ہاں جی فاغ فلی جو ہے غفر یا فروس اس کے معنی جو ہے معاف کرنے کے معنیٰ میں ہے فاق فلی یعنی ماں فرما ہاں غفر یا پھر وہ غفران معنی گناہ معاف کرنا گناہ بخش دینے کے معنی میں تو فاخ لی کے معنی مجھے کے معنی فاغ فلی بس اے اللہ تو بخش دے مجھے ہاں جی لی من تو بخش دے مجھے اے اللہ فراخلی بس تو بس مجھے کیا چیز ما ماں کالم تو وما اخر تو ماں کدم یہ مائع موسلہ ہے یعنی الرجی کے معنی میں اور اس کے ہے جو جو چیز چیز سے کے معنی میں جسے جو چیز یعنی جو گناہ جسے جس کو نا کو ہنج جو بھی گناہ ان معنی میں قد دم تو ہنج کے کی کیا جن کو میں نے آگے بھیجا جن کا میں مرتکب ہو چکا ہوں اور آگے بھیجا مراد یہاں پر جو ہے سے مراد جو ہے جو جس سے مراد گناہ ہے یعنی وہ گناہ جو گناہ کے معنی میں قدم قد تو اسباب تفیل سے ہے قدم قدر متعدی کے میں اس کا معنی جو ہے پرانا کرنا بھی آگے کرنا پیش کرنا ذکر کرنا آگے بڑھنا ترقی دینا لانا دینا پیشکش کرنا یہ سارے معنی ہیں تو یہاں پر جو ہے جو مناسب ہے وہ آگے کرنے کے معنی میں ہے ہاں جی آگے کرنا مرتکب ہونا اس معنی میں تو یعنی اے اللہ جہاں جی جو گناہ میں نے آگے کیا ہے یعنی جس گناہ کا میں مرتخب ہو چکا ہوں ابھی اس دعا کے مقام سے ابھی جس بار میں دعا کرا ہوں اس سے پہلے جن گناہوں کا میں مرتخب ہو چکا ہوں اے اللہ میرے ان گناہوں کے باہر یعنی جس گناہ کا میں مرتخب ہو چکا ہوں اور صادر ہوا ہوں اور وہ جو تیرے پاس پہنچ چکی ہے وہ گناہ اس گناہ کو فخر اللہ بخش اور اس گناہ کو جو مجھ سے ابھی اس دعا کے مرحلے سے لمحے سے پہلے مجھ سے جو گناہ سزاد ہو چکی ہے مجھ سے واقع ہو چکی ہے میں اس کا مرتکب کا چکا ہوں اے اللہ اس گناہ کو دے فما اخر تو اخر یعنی اخرا یو آخر و جو ہے اس کا معنی جو ہے اخر پیچھے کرنا روکنا رکاوٹ ڈالنا ملتوی کرنا ماخر کرنا حتیٰ گھڑی کو پیچھے کرنا لیٹ کرنا یہ سارے معنی لیکن یہاں پر ان معنی میں سے پیچھے کرنا مؤخر کرنا مراد ہے تو یہاں پر اس جو ہے اللہ جو گناہ میں نے آگے بھیجا ہے ہاں یعنی جس کا میں مرتکب ہو چکا ہوں اسلم ہے وہ بھی بڑھ دے اما آخر تو اور جو میں نے پیچھے چھوڑ کے آیا اب پیچھے چھوڑ کے آنے میں یہ اس کے دو معنی ہیں جس کو میں نے مؤخر کیا پیچھے چھوڑ کے آنے اس کے معنی پیچھے کرنا مؤخر کرنا یہاں یہ دونوں زیادہ مناسب ہے تو اس کی دو سرتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہاں جی تو انہوں نے ایک غلط کام کی مثلاً ایک معاشرے میں انہوں نے پیر لینی تھا انہوں نے غلط کام کی بنیاد معاشرے میں انہوں نے مثلاً ایک شراب خانہ کھولا یا معاشرے میں انہوں نے پیر لینی تھا ایک سنیما گھر کھولا جہاں غلط قسم کی فلم دکھایا جاتا ہے مثلاً تو پھر اس کے وہ جو ہے اس کی حیات میں بھی لوگوں نے اس غلط کام کو دیکھتا رہا وہ گناہ بھی ملتا رہا تو جو ہے ابھی اس دعا سے پہلے بھی کے بعد بھی جب تک وہ غلط کام چل رہا تو اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ غلط کام چل رہا ہے کیونکہ بنیاد اس نے رکھا ہوا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا اس طرح جب ایک نیک کام کیا اگر کسی نے بنیاد ڈالا ہے جب تک خود دنیا میں ہے اس بعد بھی لوگ اس نے کی راستے پر چلتا رہے اس کے ثواب اس کو ملتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کو اس کا جو ہے ثواب ملتا رہے گا نیکی کا تو گناہ میں بھی یہ چلتا رہے گناہ ملتا رہے گا لہٰذا وماں اخاتوں کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ جو گناہ میں ہاں جی وہ جو گناہ میں جو ہے اب اس لمحے کے بات کروں گا وہ بھی مراد ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گناہ جس کا اثر انسان کے مرنے کے بعد اس سے پہنچتے رہتے ہیں مرنے کے بعد پہنچتے رہتے ہیں جیسے ایک آدمی جو ہے معاشرے میں ایک غلط چیز کی اس نے بنیاد رکھا اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا اس کے غلط راستے پر چلتے رہیں تو اس بندے کو خود کے مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کو اس کو گناہ ملتا رہے گا اس ہنج اس برے جو ہیں اس برائی کا ہنج اس برائی اس برے کام کا اس برے کام, کا کام کا گناہ جو ہے اسے اس ملتا رہے گا ہاں جی تو اس کے سنبر کامبر کا حدیث من سن من ہے من جو کسی برے کام کی بنیاد ڈالے ہاں جی تو اس کو اس کا گناہ ہے اور جو بھی اس پر عمل کریں گے اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ وہ گناہ اس کے علاوہ وہ گناہ بھی ہیں جو انسان اسی زندگی میں بعد میں انجام دیتے ہیں اس دعا کے مرحلے کے بعد میں جو گناہ انجام دیتے ہیں اس کے بھی اللہ سے ماخلت مان رہے اور اس وہ گناہ جو اس کے اس دعا کے مرحلے سے پہلے اس نے اللہ کے ہیں تار انجام دیا ہے اس سے بھی اللہ سے مست یعنی اے اللہ جو جو ہے جو گناہ مجھ سے ابھی تک سرزاد ہو چکا ہے قدم تو اس کو بھی بہت دے واخر تو اور جن گناہوں کے اللہ میں بعد میں میں مرتخب ہو جاؤں گا انسان اپنے خطا سے غلطی سے کوتاہی سے, سے اس کو بھی بہت دے یہ مانا ہے تو اما اخراط یعنی وہ گناہ بھی جو میں نے پیچھے چھوڑ آئے ہیں یا جو ہے یہ اسی آسو برے کام چھوڑ کے آئے اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا اور ہما خرت جو ہے اس سے وہ گناہ بھی مراد ہے جو میں بعد میں مرتکب ہو جاؤں گے اس دعا کے لمحے کے بعد میں مرتکب ہو جاؤں گے اللہ وہ بھی بچائیں وہ بھی بچائیں جس کا پہلے مرتکب ہو گیا وہ بھی باتیں دونوں فاخلّی ماقدم تو اما خرت تو اس کا پورا ترجمہ یہ ہوا کہ پس تو اے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو ماں فرما دے جو جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے یعنی آج کے اس دن و دعا کے موقع سے پہلے کیا ہے مرتقفہ وہ بھی بحث ہے اور جو کچھ گناہ بعد میں کروں گا ہاں جی یا جو گیا کروں گی یا جو کچھ گناہ میرے سابقہ کر تو کی وجہ سے مجھے ملتا رہے گا ان سب کو اے اللہ بحث دے آگے فرماتے ہیں وما اسر وما تو وماں عالن اے اللہ اور میرے ان گناہوں کو بھی بحث دے جو ماں اسرار تو اثرار تو صرف ان کے سے خفیہ طور پر اس کے معنی اندرونی طور پر چھپ کے چھپ کے کے پوشیدہ طور پر یہ معنی کیا ہے ہاں جی یعنی مراد یہاں پر جو ہے انہیں یعنی خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر چھپ چھپا کر ہیں ان کے معنی یہاں پر مناسب ہے تو ما ماں اسرار تو ہاں جی یعنی پھر تو یہ معنی ہوا اے اللہ میری وہ گناہ جو بادیں جو میں نے چھپ چھپا کے تنہائی میں لوگوں سے چھپ کر جو ہے انتخاب کیا ہوں ان کو بھی دے چھپ چھپا کر کیا ہے پوشیدہ طور پر کیا ہے خفیہ طور پر مرتکب خوشوں اللہ میرے ان تمام گناہوں کی بھی واحد دے معاشرت و ماں عالن تو عالن تو یعنی یہ بھی جو ہے عالانعلان سے جس کی معنی ظاہر کرنا مشتہر کرنا شائع کرنا اعلان کرنے کے معنی میں تو علا یعنی کھلے طور پر کھولم کھلا برمالا یہ معنی ہے اسے عالن عالن سے عالن تو بھی تو یہاں جو کھلے طور پر کھلا کھلا برملا ظاہر کرنا یہ سب معنی مناسب ہے تو معنی یہ ہو جائے گا کہ اے اللہ جو ہے وما آسرت و ماں عالن تو کاپ تجمہ ہوگا اے اللہ مجھے بخش دے میرے ان گناہوں کو جس کا میں پوشیدہ طور پر ہنج چھپ چھپا کر مرتخب ہوا تھا اور ان گناہوں کو جسے میں نے کھلم کھلا و برملا و عالانی طور پر ارتقاب کر چکا ہوں اے اللہ ان گناہوں کو میں باہر دے کیونکہ انسان کی گناہوں کی یہی مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا. یا وہ گناہ جس کا آج اس دعا کے مدرسے سے پہلے مرتکب ہو چکا یا وہ گناہ جو بعد میں کر انسانی انسان نے غلطی ہو سکتی ہے ارتکاب کروں اور وہ کچھ گناہیں اس طرح ہے اس نے چھپ چھپا آگے کیا ہے لوگوں سے دوستوں سے ماں باپ سارے سے کچھ وہ گناہ ہو سکتی ہے جو عالمی ہو دوستوں کے بیچ میں کیا ہو جیسے آج کے دو ملو کے پاس سرمایہ ختم ہو گیا ہاں جی لوگ جو اجتماعی گناہ بھی کر لیتے ہیں تو جو ہے لہٰذا جو ہے ان تمام گناہوں سے اللہ میرے درگاہ میں تیرے درگاہ میں معافی مانتا ہوں اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں انت المقدمو یہ مقدمو اسی ما تو کے لب سے ہیں و انت الماخر ہاں جی اے اللہ تو ہی مقدمین تو ہی آگے کرنے والا ہے یہاں پہ تجمہ یہ لکھا اے اللہ تو ہی آگے پیش کرنے والا ہے وہ انتل اور تو ہی پیشے کرنے والا ہے اب یہ تو مقدم اور مواخر جو ہے ہاں جی جہاں تک میں سوچتا پہلے میں تو بندے نخود ارتقا ہو گئی یہاں ان تلمقم و انتر یعنی اے اللہ تو جو ہے ہاں جی اب اللہ کو معلّہ کے سفاظ میں یقین لیا تو مقدم ہے اور تو موخر ہے تو انسان کو زندگی میں کامیابی میں کامرانی میں آگے کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے ہاں جی اور پیچھے کرنے والا بھی اللہ تعالی ہیں اللہ مقدم ہے آپ کو کامیاب کریں آپ کو آگے کریں آپ کو بڑھا دیں آپ کو اعلیٰ مقامات پہ پہنچائیں اور انتر مؤخر اور تو ہی اللہ نہ چاہیں تو یا آپ کے مسلاتی اسی میں تو پیچھے کرنے والا بھی ہاں جی اور ناکم بنانے والا بھی اگر اللہ کسی سے ناراض یا مثلا اسی میں اس کو ہے تو پیچھے کرنے والا بھی سب اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ انسانی زندگی کے تمام کام اللہ کے حال میں اللہ نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس پوری کائنات میں مؤثر حقیقی خالق حقیقی رب حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے تمام قدرتوں کے سر اللہ ہے لہٰذا فرما اللہ تو ہی مقدم ہے تو ہی مؤخر ہے مقدمے آگے کرنے والا بھی تو ہے پیچھے کرنے والا بھی تو ہے زندگی کے تمام مراحل میں ہاں جہ آگے کرنے والا ترقی کرانے والا ہنج دنیائی معلومات دینے والا ہنج عزت و آبر بتانے والا نظام اچھا اقتدار میں آگے بڑھانے والا ترقی دینے والا بھی اللہ ہے ان الماخر اور پیچھے کرنے چاہیں کسی کو ہاں معذور کرنا چاہیں وہ سب اختیار بھی اللہ ہی کے پاس لا اللہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے ذات کے اس کائنات میں تیرے ذات کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی حقیقی معبود ہے جو اس چیز کے اللہ کی تیرے پرستش کی جائے تیرے سامنے سجدہ کیا جائے تیرے اعتراۃ تو بندگی کی جائے طاط مطلقا کا حقدار تیرے پاک گاہ تھے پھر دوبارہ دعا کہتے ہیں اللّہ اللہ عات نس تغواہ ہا ہاں جی اے اللہ تو عطا کرے میرے نس کو یعنی ہاں اے اللہ تو میرے نس کو جو ہے پاکزگی عطا ہاں کرے پرواز میرے نس کو اس کا تغوا عطا کرے یعنی میرے نس کو تو ہی پاکزہ بنا دے کیونکہ جو ہے قرآن پاک میں آئے یہ جی اِن نسل اللہ مار تم بھی سات یشن فرمایا ہاں جی بے شک انسان کے نفس ہمیشہ برائی کو کم دیتا ہے علام رب مگر وہی شاید جس پر اللہ میرا رب پر رحم کرے تو یہ اکنی بات ہے تو یہاں پر یہ کہتے ہیں اللہ تو ہی میرے نفس کو اس کا طغوات کریں تو ہی میرے نفس کو گناہوں سے بچائے تو ہی میرے نفس کو پاک کو فائضہ کرے قرآن پاک کے اور بھی آتے ہیں ان میں وضع کیا اور اس کو پاک کو طاہر کرے میرے نفس کو تغوا نہ کرے کے راستے پر چلنے کی توفیق دے ہاں جی تغوا کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے واجبات پر سختی سے عمل کرنا محرمات سے سختی سے بجنا اور ایمانیات کو صحیح کرنے کے بعد تغوا کی بنیاد یہ ہے دین اس کے بعد پھر مستحبات پر عمل کرنا اس کا دائرہ تو بہت بسی مقرات سے بچنا ہاں جی. یہ اس کا دائرہ بھی وسیع ہے مستحبات تو دائرہ خصوصا لیکن تغوا کی بنیاد واجبات فرائض ہیں اس پر سختی سے عمل کرنا اور اللہ نے جن جی چیزوں کو حرام کرا دے اس سے سختی سے بجنا اور جن پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا سب سے پہلے ایمانیات کو درست کرنا یہ تین چیزیں تغاق کی بنیاد ہے پھر اس پھر اس کو پاک کریں اس پاکی میں جو ہے بہتر سے اعلیٰ ساعلی مقامات تذکی نس میں آتا ہے اس میں برے اخلاق گناہوں سے بچنے کے بعد پھر برا اخلاقیات سے بچانا اچھا اچھا اخلاقیات سے خود کو کرنا خدمت اخلاقی خود کے اندر جذبہ پیدا کرنا اور کہانی یہ تاریخ تزقیہ نفس کی پھر اس میں توحکی مرامی اس میں صاف سے صاف تر نورانی سے نورانی تر پاکیزہ سے پاکزہ تر اس حتیٰ کہ اس کا دل اتنا صاف ہو اللہ تعالیٰ کے صفات اسما کے جو ہے تجل گاہ بن جائے اس حطہ پاکزہ انسان کے دل میں بن سکتے ہیں ہاں جی آئینہ بن جاتا اللہ کے صفات جلال الجمال دیکھنے کا تو یہ تزکیہ کے نظر میں ملتا ہے لیکن تذویہ سے تزکیہ سے پہلے تغوہ نے تغوا کے ذکر پہلے بیان فرمایا تزکیہ تغوا کے بعد حاصل ہوتی ہے ہاں تزکیہ کے مرائل جو ہے اس کے بعد آتی ہے تو مزید جلا بڑھنے تغوا اور واجبات فرائض پر سختی سے عمل اور محرمات سے سختی سے بڑھنے کے بعد ایمانیات کی بنیادی چیزوں کو جاننے کے بعد اب تزکیہ میں جو ایمانیات کو مزید لطیف سے لطیث کرنا خود کو جو ہے ماہد سے ماہد تر یہ سارے مراحل جو اس طرح اعمالِ سالیہ میں خالص سے خالص ترکن وہ سب بات میں آئے فرماتے ہیں اللہ عنتر منظر کہا اور وہ تو بہترین ذات ہے جو اس نسل کو پاک کرنے والا ہے نسل کو تو ہی پاک کر سکتے ہیں اور تو ہی بہترین پاک کرنے والا چلن جو قرآن پاک میں اللہ علیہت ہے اللہ فرماتے ولیم اللہ حضل اللہ علیکم و رحمۃ لا اللہ تباہ تم شیطان اللہ اللہ کے فضل الرحمٰن ہم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے اقراج الحم الفرمائے اگر اللہ کے فضل الرحمٰن تمہارے شامل نہ تو میں سے کوئی بھی ہرگس اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے لہٰذا اللہ ہی بہترین ہمیں تذکیہ کرنے والا اسی کی توفیق سے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے آخر فرمائے وہ مولاء اللہ اور تو ہی میرے اس نفس کا اثر پرست ہے تو ہی میرے نفس کا جو ہے میرے نفس کا میری ذات کا بہترین جو ہے مولا سرپرستی کرنے والا صرف تیری پاپ ذات ہے لحاظ اور تو ہی مولا ہے میرے لیے تو ہی دنیا و حض میں اور میری نس کو سیدھے راستے پر ڈالنے میں میرے نس کو تغوا الہی سے نوازنے میں ہاں میرے نس کو پاک و پاکیزہ کرنے میں تو ہی میرا بہترین سرپرست ہے تو آج کی دعائیں پر اتفاقتے ہیں باقی انشاءاللہ شاء اللہ آخری دست ہوگا